سوال ہے کہ اگر نماز فجر کا وقت مثلاً سات بجے ختم ہو رہا ہے اور کوئی چھ بج کر انسٹھ منٹ پر فرض پڑھے یعنی ایک منٹ پہلے نماز شروع کرے اور سات بجے تک ختم ہوں تو اس میں کیا حکم ہے دیکھیے باقی نمازوں کے لیے حکم تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر ظہر آخر وقت میں پڑھ رہا تھا پڑھنا شروع کی اور دوران نماز دوران فرض وہ پڑھ رہا تھا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا تو وہ نماز اس کی ادا ہوگی قضا نہیں ہوگی دو رکعتیں اس کی زہر کے وقت میں ہوئیں باقی دو رکعتیں اس کی عصر کے وقت میں کنٹینیو ہوئیں وہ اس کی ادا ہوئیں قضا نہ ہوئیں یہاں تک کہ عصر بھی اگر آخری وقت میں پڑھ رہا تھا اور یہاں تک حکم ہے کہ اگر کسی نے وقت کی اثر نہیں پڑھی اور مغرب کا وقت شروع ہو گیا یہاں تک کہ مؤذن نے اذان دینا بھی شروع کر دی تو اپنے عصر کی نماز فوراً سے ادا کر لے وہ جو کراہت کی بات ہے عصر کے آخر وقت میں تو وہ جان بوجھ کے نماز کو مؤخر کرنا لیٹ کرنا اس میں ایک مکرو ہے یعنی جان بوجھ کے نماز کو لیٹ کرنا یہ مکرو ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ نماز اگر مکرو وقت میں چلی گئی ہے تو نماز ہی چھوڑ دیں ارے نماز چھوڑنا تو حرام ہے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے گا یہ تو حرام ہے جو نماز اثر اگر کسی نے اس دن کی نہیں پڑھی تو اگرچہ مغرب کا وقت ہو جائے اگرچہ مؤذن اذان دینا شروع کر دے چار فرض فوراً سے ادا کر لے فجر کا حکم مختلف ہے فجر میں اگر تشہد کی مقدار اس نے قعدہ اخیرہ ابھی نہیں کیا اور سورج طلوع آفتاب کا وقت ہو گیا سورج طلوع ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اب حکم اس کا یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بیس منٹ بعد کا وقت جو ہوتا ہے جب اشراق چاش کا وقت ہوتا ہے اس وقت یا ظہر سے پہلے پہلے اپنے فجر کے فرائض جو دو رکعت فرض ہیں ان کو قذا کر لیں